بکول لدین اشرق اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا لاہ اللہ نشنو من من ولا آبا ولاشر مندون ہی منشئی اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم کسی چیز کو نہ پوجتے اللہ کو چھوڑ کر ہم بھی نہ پوچھتے اور ہمارے آبا و اجداد بھی نہ پوجتے اور نہ ہی ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دیتے اس یقین مکہ میں دو خرابیاں تھیں ایک تو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور دوسری خرابی یہ تھی کہ اپنی طرف سے بعض حلال چیزوں کو یہ حرام کہتے تھے تو وہ یہی کہتے اگر ہم غلط کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم نہ کر سکیں یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ اس سے راضی ہے حالانکہ یہ ان کی نادانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا اور اچھائی کا راستہ اختیار کرے یا برائی کا تو اب اگر کوئی برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے اور ویسے بھی برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بے ادبی ہے اسی طرح فعال جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی یہی کرتوت کیے اور اسی طرح کی باتیں کہیں رسول پس رسولوں پر صرف واضح بات کا پہنچا دینا ہے جو عمل نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے اسی طرح مبلغ کا پیغام پہنچ جائے وہ نیکی کی دعوت دے دے برائی سے روکنے کی کوشش کر لے اب جو عمل نہیں کرے گا وہ خود اس کا ذمہ دار ہے لیکن مبلغ کو پوری کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان مبلغ ہے مبلغ سے یہ مراد نہیں کہ آپ باقاعدہ بہت بڑے عالم ہو جو اچھی باتیں آپ کو معلوم ہیں دوسروں کو بتائیں جو بری باتیں آپ کو معلوم ہیں اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہوں میں نیک بن جاؤں اسے چاہیے کہ وہ نیکی کا پیغام عام کر دے چونکہ امام غزالی علیہ رحما فرماتے ہیں جس بات کو زبان سے بار بار کہا جائے اس کا اثر دل پر پڑ جاتا ہے تو جب بار بار وہ زبان سے نیکی کی دعوت دے گا اور لوگوں کے سامنے برائی کی مذمت کرے گا تو ایک نہ ایک دن اس کے دل میں بھی نیکیوں کی محبت پیدا ہو جائے گی اور گناہوں سے نفرت اسے بھی نصیب ہو جائے گی اول قد اور بے شک بآسنا ہم نے بھیجا فی کل امت رسولا ہر امت میں ایک رسول بھیجا اند اللہ کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں اے لوگوں تم صرف اللہ کی عبادت کرو وج تن او شیطان سے بچو فمین ہوں من حد اللہ پسند میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور انہوں نے رسولوں کی بات کو تسلیم کر لیا وہ من ہم من علیہ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو چکی اور وہ گمراہ ہو گئے فصیر پر زمین میں سیر کرو چلو پھرو یہ تفریح کے لیے نہیں ہے بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے فم پھر دیکھو کئی فقانہ آقی بت جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا ان تحرس على ہدا اگر تم ان کی ہی ہدایت پر حریص ہو جاؤ یعنی تمہاری یہ خواہش ہو کہ سارے لوگ ہدایت پذیر ہو جائیں تو یہ خواہش تو بہت اچھی ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا مَن يُدلُّو تعالی جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں دیتا مراد یہ کہ جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی تم تبلیغ دین جاری رکھو تمہیں ثواب ملے گا وما لحم من سرین اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور ان لوگوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں اور بار بار قسمیں کھا کر ان کافروں نے کہا لا یب آسو لاہ میں کہ جسے اللہ تعالی موت دیتا ہے جو مر جاتا ہے اسے اللہ تعالی دوبارہ زندہ نہیں کرے گا یہ کافروں نے کس میں کھا کھا کر کہا بلا ہاں کیوں نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہر مرنے والے انسان کو جن کو دوبارہ زندہ فرمائے گا وعدا علی حقاً یہ سچا وعدہ ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں لیبین لہم الذی یختلفون فیہ اس لیے کہ اللہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگڑتے تھے ولی عالم اللہ کا اور اس لیے تاکہ کافر جان لیں ان کانو کا بے شک وہ جھوٹے ہیں اور جہاں تک اللہ کی طاقت کا تعلق ہے اللہ تبارک کا وطالعہ کی قدرت وہ تو بہت بڑی ہے وہ تو ہر چاہت پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے کافر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارہ کا تعالی کا ہم مقابلہ کر لیں گے یہ تو اس کی مشیت ہے کہ اس نے ڈھیل دی ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا اِذَا ان نما قلال شا ارد ناہو ان نقول الہو جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس سے صرف فرماتے ہیں کن ہو جا فیاکون تو وہ فورن ہو جاتی ہے اے کن فیا کے مالک ہم پر بھی کرم کر دے اور ایسا کرم کر دے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نیک اور پرہیزگار بن جائیں اور ایسے کام ہم کریں جس سے تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے